جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبے کر رہا ہے اول می گرو فی ملک میں خلف اللہ شعیوں کو بھی ائی حديث بہ مینو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 اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہیں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے انہی کے درمیان رہے بسے بچے سے جوان اور جوان سے بوڑے ہوئے نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم و اور صحیح دماغ آدمی کے حیثیت سے جانتی تھی نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو ایک آپ کو مجنون کہنے لگی ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے کون سی بات بےتقی بے اصل اور غیر معقول ہے اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بنظر تعمل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید توحید کے اسبات بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری اور جوابدہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے شاید ان کی مہلک زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پوری ہو پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر اس کا حشر کیا ہوگا جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے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 ایم لولی نف سی نو لو و تر تمین و مسو ان لو و بشیرو می مین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 اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ ہو کر بچ جاتا اور کتنے فائدے محض پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم اس سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی